پارلیمان جمہوریت کی نمائندگی کرنے والا ایک تاغوتی ادارہ پارلیمان کی حقیقت کیا ہے میرے دوستو پارلیمان لوگوں کے منتخب نمائندوں کا وہ ادارہ ہے جو لوگوں کے لیے قوانین بنانے یا تشریع شریعت سازی یعنی تحلیل و تحریم کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا بے لگام حق رکھتا ہے آکسفورڈ ڈکشنری پارلیمان کی اس طرح تشریح کرتی ہے پارلیمان لوگوں کا وہ گروپ ہے جو ایک ملک کے لیے قوانین بناتا ہے گزشتہ مباحث میں یہ ثابت کیا گیا کہ جمہوریت میں لوگوں کی اکثریت اللہ کا مرتبہ رکھتی ہے کیونکہ حاکمیت آلہ کا وہ حق جو امر و نہیں تحلیل و تحریم کا مطلق العنان حق ہے اکثریت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جیسے دین میں اللہ جشانہ کا فیصلہ رد نہیں کیا جا سکتا اسی طرح جمہوریت میں اکثریت کی رائے رد نہیں کی جا سکتی چونکہ جمہوری نظام میں اکثریت نعوذ باللہ خدا کا مرتبہ رکھتی ہے اسی طرح پارلیمان جو اکثریت کی نمائندہ جماعت ہوتی ہے پیغمبری کا مرتبہ رکھتی ہے نعوذ باللہ یعنی ہر نمائندہ اپنے ووٹر کی مرضی کے مطابق قانون بنائے گا اور اس کی خواہشات کی تکمیل کرے گا جمہوریت جو کہ اصلاً سیکولرزم یعنی بے دینی کی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے حکومت کے کاموں میں دین کو مداخلت کا حق بالکل نہیں دیتی اسی بنیاد پر وہ تمام قرار اور مسودے جو قانون بننے کے لیے پارلیمان میں بحث کے لیے پیش کیے جاتے ہیں انہیں دینی معیار پر نہیں پرکھا جاتا بلکہ کثرت رائے کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے نمائندوں کی مختلف آرا نظریات اور مسودے اس وقت تک عملی شکل اختیار نہیں کرتے جب تک کہ پارلیمان کی طرف سے انہیں قانونی حیثیت نہ مل جائے کیونکہ پارلیمان میں قانون اس کو کہا جاتا ہے جو پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے منظور شدہ ہو اور صدر مملکت اسے منظور کر لے اور جب تک یہ مراحل طے نہ ہوں اس وقت تک کسی بھی قانون کو عملی طور پر نافذ کرنے کے قابل نہیں جانا جاتا جمہوریت میں پارلیمان تک ہر فکر و نظر کے لوگوں کو انتخابات کے راستے سے پہنچنے کا حق حاصل ہوتا ہے کفر و الحاد یا اسلام کے کسی بھی عقیدے سے انحراف پارلیمان تک پہنچنے سے رکاوٹ نہیں بنتا کسی بنیاد پر جو نمائندہ بھی پارلیمان تک پہنچ جائے وہ وہاں پر اپنی مرضی اور پسند کے مطابق قانون کے لیے دفعات پیش کر سکتا ہے اور وہ اپنے کسی بھی قسم کے نظریات اور افکار کے بیان کرنے کی وجہ سے عدالت کی پکڑ میں بھی نہیں آ سکتا چاہے وہ نظریات دین کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں یہی بات کرزئی حکومت کے آئین کی دفعہ ایک سو سات میں اس طرح بیان کی گئی ہے ملکی شورا کا کوئی ممبر اس رائے یا نظریے کی وجہ سے جو اپنے کام کے دوران ظاہر کرے عدلیہ کی گرفت یا مواخذے کے نیچے نہیں لایا جائے گا اسی طرح کا قانون پاکستان شریف کے انیس سو تہتر کے آئین میں بھی موجود ہے پارلیمان تاغوتی ادارہ کیوں ہے اسلامی شریعت میں ہر اس ذات کو تاغت کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور عبادت صرف نماز روزے زکوٰۃ حج اور دعا کو نہیں کہا جاتا بلکہ کسی ذات کی تحلیل تحریم اور تشریح کے ماننے کو بھی کہا جاتا ہے یعنی کسی ذات کے لیے مانا جائے کہ وہ حلال حرام اور قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہے اسے بھی عبادت کہا جاتا ہے اس کی دلیل وہ حدیث شریف ہے جو امام ترمیزی امام بحقی اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے ادیبن ہاتیم بنوتے قبیلے کے مشہور سخی شخص حاطم تائی کے بیٹے تھے وہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے اور شام میں اہل کتاب کے ساتھ رہتے تھے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے گلے میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گندگی کو اپنے گلے سے اتار دو وہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے اتخذوا اربابا من دون رحم اربہ سورتوبہ کی اکتیسویں آیت ترجمہ انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال اور حلال کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام نہیں گردانتے تھے تو میں نے کہا جی ہاں وہ ایسا ہی کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت کرنا تھا چونکہ جمہوریت میں حلال اور حرام کی تشریع پارلیمان کی طرف سے ہوتی ہے اور پارلیمان کے ارکان کو قوانین بنانے کا مکمل حق دیا جاتا ہے تو اس بنیاد پر ان کو قانون ساز بھی کہا جاتا ہے حالانکہ اسلام میں کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ جل شانح کو حاصل ہے اور کسی دوسرے کو یہ حق دینا شرک ہے صورت شعراء کی اکیسویں آیت میں اللہ جل شانح فرماتے ہیں ام لہم شرکا شرام مین ترجمہ کیا یہ ایسے شریک بھی رکھتے ہیں جو ان کے لیے وہ دین بناتے ہیں جس کی اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی جمہوریت میں دینی اور اخلاقی امور کے بارے میں بھی جائز و ناجائز کا فیصلہ پارلیمان کا کام ہوتا ہے مثلا اگر مغربی پارلیمان نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیا تو اب یہ جائز سمجھا جائے گا اور اس کے لیے قوانین اور ضابطے بنائے جائیں گے جمہوریت میں فریقین کے درمیان جھگڑے کی صورت میں فیصلہ شریعت نہیں بلکہ ان قوانین پر کیا جاتا ہے جو جمہوری اصولوں کی روشنی میں طے کیے گئے ہوں حالانکہ اسلام میں اللہ تعالی کی شریعت کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کروانے کو کفر یعنی تاغت سے تعبیر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو حکم ہوا ہے کہ انہیں نہ مانیں اور ان لوگوں کے ایمان کو جھوٹ کا ایمان سمجھا گیا ہے جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں لیکن فیصلہ اللہ جل شاہ کے قانون سے نہیں بلکہ بندوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ جل شاہ نے یوں فرمایا قبل یوری دا کم ال وقد امیر فکین انکسورتا کی آیت ساٹھ اور اکسٹھ ترجمہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے تاغت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کی طرف تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے پوری طرح منہ مو موڑ بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اللہ تعالی کا ارشاد ہے مِّن <مِّعْرِضُونَ> سورت کی سینتالیسویں اور اڑتالیسوی آیت ترجمہ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ مو موڑ لیتا ہے اور یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں اور جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں لیکن جب اسلام کا کوئی حکم جمہوریت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو اور ان کے مقاصد اس سے کسی بھی درجے میں حاصل ہو سکتے ہوں تو پھر وہ اسلام کے حکم کو مانتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ اللہ جلشانہ کا واجب کردہ حکم ہے بلکہ اس لیے کہ وہ جمہوریت کے مطابق ہے اور اس کے مخالف نہیں اس معاملے میں جمہوریت زدہ لوگ بالکل اللہ جلشانہ کے اس فرمان کے مزداق ٹھہرتے ہیں کہ جس میں اللہ جل شاہ فرماتے ہیں مدینین سورت نور کی انچاسویں آیت ترجمہ اور انہیں حق وصول کرنا ہو تو وہ بڑے فرما بردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں اسلامی دنیا کی ان تمام حکومتوں میں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں فیصلے اللہ جل شاہ کی مرضی کے خلاف اسی قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں جو جمہوریت کے اصولوں کے مطابق بنا ہو ان حکومتوں میں پارلیمان کے بنائے ہوئے قوانین کی حرمت اور ان کا تقدس قرآن سے بلند ہوتا ہے اسی وجہ سے اگر کبھی کسی قانون کے خلاف قرآن و حدیث کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں تو وہ اگر آئین کے مطابق نہ ہو تو پارلیمان اسے قبول نہیں کرتی یہ پارلیمان کے تاغوتی ادارے ہونے کی ایک اور دلیل ہے کسی بھی جمہوریت نواز مسلمان ملک کی پارلیمان کا کوئی ممبر اگر کبھی اسلام کے لیے کام کرنا چاہے اور شریعت کے کسی حکم کو پارلیمان کے راستے قانون کی حیثیت دینا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنی پیشکش کو مسودے کی شکل میں پارلیمان میں بحث اور رائے دہی کے لیے پیش کرے پھر یا تو پارلیمان کے ممبروں کی طرف سے اس کی تائید ہوگی یا تردید اور رد ہونے کی صورت میں دوبارہ یہ قرارداد ایک مقررہ مدت تک دوبارہ بحث کے لیے پیش نہیں کی جا سکے گی مذکورہ بالا صورت میں اللہ جل شانہ کا حکم انسان کے سامنے اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ چاہے تو اسے قانون کی حیثیت دے دے یا رد کر دے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پیش کرنے والا اور رد کرنے والا دونوں اسلام سے خارج ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کا پیش کرنے والا یہاں پر اللہ جلشانہ کے حکم پر کسی اور کو حاکم بناتا ہے یعنی کسی اور کو یہ حق دیتا ہے کہ اللہ جل شانح کے فیصلے کو رد کرے یا اس کی تائید کرے حالانکہ اللہ جل شانح فرماتے ہیں کہ اللہ جل شاہ کا فیصلہ کوئی رد نہیں کر سکتا اللہ معاقب علکم و سری الحساب صورت الرعد آیت 41 ترجمہ ہر حکم اللہ دیتا ہے کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے اور وہ جل حساب لینے والا ہے سورت الاحزاب کی چتیسویں آیت میں اللہ جل شانہو کا ارشاد ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ گنجائش ہے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا اس طرح پارلیمان کی اجلاس میں اللہ جل شاہ کے حکم کو رد کرنے والے رد کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں اور پیش کرنے والے اس وجہ سے دین سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ جل شاہ کے فیصلے پر کسی اور کے فیصلہ کرنے کے حق کے قائل ہیں یہی نظریہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ایک منافق کا کسی معاملے میں ایک یہودی سے جھگڑا تھا تو وہ دونوں فیصلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا لیکن منافق اس فیصلے پر مطمئن نہیں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ اس جگڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فیصلہ فرما دیا ہے اور منافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ چاہتا ہے تو آپ نے اس کو مرتد سمجھتے ہوئے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اسے قتل کر ڈالا اس کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملامت نہیں کی بلکہ ان کو فاروق کا لقب بھی دیا یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا اسلام میں جیسے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کا حکم اکثریت کے فیصلے کے لیے پیش نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ تعالی نے بغیر چون چرا ان کو کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح حدود حجاب قصاص، کفار کے ساتھ دوستی حلال و حرام اور دیگر احکام اکثریتی رائے اور فیصلے کے لیے پیش کیے بغیر عمل کرنے کے لیے ہیں لیکن جمہوریت میں یہ تمام اعمال جمہوری اصولوں کے خلاف ناپسندیدہ پسندیدہ اور نا قابل قبول ہیں اللہ تعالی ہمیں زمانہ حاضر کے کفر جمہوریت کو حقیقی معنی میں سمجھنے اور سمجھانے اور اس سے دوسرے مسلمانوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اسلامی نظام کو پوری دنیا میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں جمہوری عمل میں شامل ہونے والوں کے دلائل اور ان کے جوابات ذکر کیے جائیں گے اللہ تعالی ہماری طرف سے استاذ محترم مولانا عبدالحادی مجاہد صاحب کو جزائے خیر دے اور آپ حضرات اخرا بزرگ کو بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد فرمایا کرے اللہ مسلم وسلم اعلی سیدنا محمد وََ وصحب وبارک وسلم و, و, و, و جزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ